نے نے حدیث پیش کیتی ہے صدر صدر بھی گفتگو ہوئی لیکن مولانا صاحب اصل دا جواب نے اٹھا راوی دا نا لے کے فلان فلاں محدث جہاں نے اس راوی نئی کا عبد الرحمان ایک واسطی ہے مدنی اے مغنی ہے مولانا صاحب تو کھا دینے کی کوشش کر رہے ہیں جیڑی کتاب بچوں انہوں نے حدیث پیش کیتی ہے یعنی کتاب القراد بکی وچ اوتھے جس راوی دے اوپر جرا موجود ہے او ہی جرا اساں پیش کیتی ہے اوہ دا جواب مولوی صاحب دے نہیں سکے اور اے کہہ کے کہ لو جی اینے راوی جڑے نے او اینے محدث کہندے نے سکا اے دو دناں دی کیڑی گل ہے اصل بات ہے او راوی ہو رہے راوی ہو رہے اس واسطے اے, اے حدیث سے حضرت ابو رضی اللہ نبی حا ر میںاتیلام میں نے پوچھا پو پو پو دلتل... کہ نبی کے پیچھے ہوں کہ نبی بات کر رہے ہیں تو راوی کہتا ہے میں نے پوچھا کہ اگر میں امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیا کروں کہتا ہے راوی کہتا ہے جو راوی ہے ان ابھی رضی اللہ تعالیٰ کالا حضرت ابو هررہ سے روایت ہے فرماتے ہیں ابو هررہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجزی الصلاۃ لا یقرأ فیھا بفاتۃ الکتاب وہ نماز کفایت نہیں کرتی جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو وہی راوی کہتے ہیں کون تو فین کون تو خلف والی امام کہ میں نے پوچھا کہ اگر میں امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیا کروں قال فآخذہ بیہدی راوی کہتا ہے میرا ہاتھ پکڑا انہوں نے اور فرمایا اکرافی نفس کا اپنے دل میں پڑھ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر آپ میں ضرورت ہے تو حدیث کو صحیح سمجھنا پڑے گا آپ کو آگے دیکھیں یہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ دوسری حدیث مسلم نبی سے نبی علیہ سلاۃ نے جب نماز پڑھا لی اور نماز پڑھنے کے بعد نبی علیہ سلاۃ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے فکال اتکرافی سلاط کو مخلف علی مامے والی نبی علیہ نے صحابہ سے پوچھا سن لو نبی اللہ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ بھئی جب تمہارا امام قراد کر رہا ہوتا ہے تو کیا تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو صحابہ نے کہا انہا لنفعلو اللہ کے رسول ہم اس طرح کرتے ہیں قالا فلا تفعلو لیکرا آہدوکم بفاتحت القتاب فی نفس ہی جب امام تمہارا قراد کر رہا ہو تو تم پیچھے نہ پڑھو مگر اپنے دل میں سورہ فاتحہ پڑھا کرو ہمارے اندر اگر ضرورت ہے نمانی صاحب خدا کے لیے ایک حدیث پڑھ پر, پر کر سنا مجمع میں جس میں الفاظ سورہ فاتحہ کے ہوں <سلام> کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا <سلام> کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑو ہم جو حدیث پیش کرتے ہیں اس میں سورا فاتح کے لفظ موجود ہیں آپ جو بھی پیش کرتے ہیں اس میں لفظ ہیں اور آگے آؤ میں تم کو ایک بات بتانے والا ہوں کہ آپ نے جو حدیث پیش کی اس میں انسات کا لفظ ہے جو قرآن کی عادت پیش کی اس میں بھی سے تو کے الفاظ ہیں اور میرا دعوی ہے کہ دل میں پڑھنا آستہ پڑھنا انسات کے خلاف نہیں ہے کیونکہ حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام کلام کرے تم خموش ہو جاؤ اس وقت خموشی کا حکم دیا اللہ کے نبی نے اور دوسری طرف آپ نے فرمایا جا احدكم بل امام يكتبوا فليرك ركعتين کہ جب تم میں کوئی ایک ایسی حالت میں آئے کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو پھر تم نے دو رکھتے پڑھنی ہیں ایک طرف اللہ کے نبی خطبے کے وقت انصاف کا حکم دیتے ہیں دوسری طرف اللہ کے نبی دو رکعتیں پڑھنے کا حکم دیتے ہیں اٹھا بخاری اٹھا مسلم اہل حدیث کے سامنے آئے ہو اہل حدیث سے تمہارا پالا ہے اور تمہیں تڑپا کے رکھ دیں گے حدیث ہے سنا سنا کر کہ اللہ کے نبی ایک طرف خطبے میں خطبے کے وقت مقتدی کو اپنی امتیوں کو انصاف کا حکم دیتے ہیں دوسری طرف تو رکھتے پڑھنے کا حکم دیتے ہیں ملوم ہوتا ہے کہ انسات کے خلاف نہیں ہے آستا پڑھنا ہم اسی لیے اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں پہ پہ یہ حدیث اور سن لیں میرے ہاتھ میں یہ امام بخاری رحمت اللہ کی دوسری کتاب ہے اور خیر یہ حدیث ہے حضرت احمد ہُوس رسول کریم مولانا نے ابو یالہ سے یہی مسلم شریف والی روایت خداج والی پیش کی ہے خداج والی روایت اب دیکھیں یہ ابن اچھا صحیح ابن احوان سے ٹھیک ہے یہ مسلم میں یہی روایت موجود ہے اور وہاں پر وضاحت موجود ہے کہ اکرا نفس نفسیک یہ حضرت ابو ریرا نے فرمایا رسول پاک نے نہیں, نہیں, نہیں کس نے فرمایا؟, فرمایا حضرت ابو فکیل ابی اور حضرت ابو ریرا کو کہا گیا تو حضرت ابو ریرا نے آگے فرمایا فقا اللہ اکرا آگے سمے تو رسول اللہ یہ آگے حدیث آ رہی ہے یہ فرمایا کس نے حضرت ابو ریرا کا فتوا ہے رسول پاک کا فتوہ اور اسی مسند یہ صحیح ابن حبان میں یہ ساتھ آگے موجود ہے 97 پر بھی وہاں پر بھی لفظ موجود ہے صاف یہی حدیث اس میں لفظ موجود ہے کل تو یا ابا حریرہ حضرت ابوریرہ کا شاگرد حضرت ابوریرہ کو کہتا ہے نہیں یکونو احیانن بھرا ال امام قال یبن الفarsi یبنل یہ اپنا شاگرد ہے ان کا اقرا بیافی نفسک فینی سمیت رسول اللہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اقرا بیافی اکرہ بیافی نفس کی یہ کون کہتا ہے حضرت ابو ریرہ یہ رسول پاک کا ارشاد نہیں اور جو انہوں نے پیش کیا یہ چھانوے سے وہاں پر صرف اتنے لفظیں کل تو ان کن فین کن تو خلف الامام یہ کل تو میں نے کہا کون ہے کل تو یہ واضح نہیں ان کن تو کن تو کون واضح کالا کالا کا فائل کون واضح ساتھ اگلی حدیث اس میں سات لفظیں کالا کون کالا کالا یبن الفارسی یعنی حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں ابن فارسی ابن اکرابی آفی نفسی یہ کالا کا قائل کون ابو حریرہ کون ہے تو مولوی صاحب یہ قول ہے ابو حریرہ کا یہ رسول پاک کا فتوہ اور مسلم شری میں بھی کیا ہے رسول پاک کا فتوہ نہیں ہے بلکہ حضرت ابو حریرہ کا قول ہے رسول پاک کا جو قول اتنا ہے فہیہ خداج فہیہ حدیث کی تشریح کو سنتے وقت میرے دوستوں یوں اس طرح مذاق کرنا یہ کو شیوہ نہیں دیتا کم از کم باقی مرضی آپ کی یہ جو ابھی سے کی کی روایت حضرت انس کی یہ جو روایت ہے اس میں اس کی سند آپ نے پڑھی نہیں ہے بھر آئندہ سند پڑھ دینا اس میں ابو کلابہ ہے مدل ایک اور اس کے عبیداللہ ابن عمر الرقی اس کے علاوہ باقی شاگرد یہ امام بحکی نسارہ اس کا تذکرہ کیا ہے وہ اس کو مرسل بیان کرتے ہیں عن ابی کلابہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کا وہاں پر ذکر نہیں ہے مرسل ہے مرسل جو تمہارے نزدیک حجت اور دلیل نہیں ہوا کرتی یہ مرسل مولی صاحب اس ابو یالہ کی روایت کو صحیح ثابت کر صحیح ثابت کرنا تیرا کام ہے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں آئیے جی پھر عبد الرحمن ابن اسحاق کے بارے میں انہوں نے کہا وہ عبد الرحمن ابن اسحاق مدنی ہے واسطی نہیں ہے مدنی ہے واسطی نہیں ہے کیوں سمجھو یہاں پر عبد الرحمن ابن اسحاق کا استاد سعید مقبوری سعید مقبوری کے شاگردوں میں ابن اسحاق مدنی کا ذکر آتا ہے خالد طہان کے استادوں میں ابن عصاق عبد الرحمان ابن کا ان کا تذکرہ ملتا ہے لیکن وہ عبد الرحمان ابن عصاق جو وستی ہے ضعیف وہ ہے امام احمد نے اس کو منکر الحدیث کہا ہے اس نے حضرت عبد الرحمان ابن عصاق مدنی کو نہیں کہا عبد الرحمان ابن مدنی کو وہ کہتے ہیں صالح الحدیث صالح ال... اچھا جی اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا یہ کتاب الکراط بہ کی سے یہ کہتے ہیں سورت فاتحہ کی صلاحت نہیں بتائی یہی جو روایت جو میں کہہ رہا ہوں صحیح اس پر اعتراض کرو میں صحیح ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں اس میں لفظ بھی امل کتابل کتاب, کتاب فاتحہ ہے کہ نہیں کہتے ہیں جتنی روایتیں پہ اس کی یہ فاتحہ کا ذکر کتنا بڑا جھوٹ کتنا بڑا جھوٹ کتنا بڑا جھوٹ, کتنا بڑا جھوٹ حدیث میں صاحب لفظ فاتح کا ذکر اور آگے رسول پاک فرماتے اللہ سلاط ان خلفا امام امام کے پیچھے ہو تو فاتحہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے نہ پڑھے تو خداج نہیں مولی صاحب فاتحہ کا ذکر فاتح کا ذکر حدیث انس کے بارے میں مولانا فرماتے ہیں ابو گلابا کے والے سے کہ وہ مرسل ہے گویا مرسل ان کی تدلیس کی بیان تدلیس کے بارے میں بات کر رہے تھے نا بات سنو ابو کلابہ کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہے کہ 15 پیغمبر کے صحابہ کے یہ شاگرد ہیں حضرت انس کے یہ شاگرد ہیں حضرت ابو ہریرہ کے یہ شاگرد ہیں اور حضرت مالک بن حویرس کے یہ شاگرد ہیں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ شاگرد ہیں پیغمبر کے 15 صحابہ کے شاگرد حضرت ابو کلابہ ان کی تدلیس بیان کر رہے ہو ہوش سے بات کرو یہ اس میں ارسال کی بات آپ کر رہے تھے سنو جی مصول میں محسولا رویت پیش کرتا ہوں حدہ صنعہ مخلط ابن, ابن, ابن عبی زمیل حدہ صنعہ عبید اللہ ابن عمر رقی ان عیوب ان عبی کلاب آتا ان عانا سن, سن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارسال ختم ہو گیا اور مرس روایت اپ کا مطالبہ یہ پورا ہو گیا ہے کہ یہ مسور روایت ہے دلیف اور اپ کو چاہیے آب, اب کو چاہیے کہ اپ صحیح حدیث کو مان لیں کیونکہ اپ نے کہا تھا کہ صحیح حدیث پیش کرنا اپ کا کام ہے اور مان لینا ہمارا کام ہے پتہ لگ چل جاتا ہے نا کہ ابھی آپ اپنے قول میں کتنے صادق ہیں سچے ہیں اگر سچے ہوں گے تو اس صحیح حدیث کو کہ یہ مرفوع حدیث ہے اپ مان لیں گے اس میں صاف الفاظ ہیں ان اناسن ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صلى به اصحاب ہی فلما قضا صلاته اقبل علی ہم بے وجہ ہی فقال اتقراون في صلاتكم خلف الامام الامام یقرأ فساك فقال ها ثلاث مرات نبی علیہ السلام نے تین مرتبہ پوچھا کہ تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو جب امام تمہارا پڑھتا ہوتا ہے تو صحابہ خاموش رہے تین مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا تو اس کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ کے صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول ہم آپ کے پیچھے ایسے کرتے ہیں پڑھتے ہیں آپ کے پیچھے فقالہ اب نبی علیہ الصلوۃ کے صحابہ کہتے ہیں راوی کہتا ہے نبی السلام نے فرمایا اور کچھ کچھ نہ فی نفسے ہی اور میرے میرے میرے اپنے دل میں میں صرف کرو کی ہے ہے یہ پاس کتاب اس لا اس کی تدلیف معروف نہیں ہے اس لیے اور یہ لکھا ہے نزدیک تو تدلیف جو ہے وہ جر کوئی نہیں ہے جب آپ نے تسلیم کیا کہ تدلیس کوئی جڑا نہیں ہے تو آپ اتنی سی بات کر کے کہ یہ جو راوی ہے نا ابو کلابہ یہ مدلس ہے بےچاروں کو کیا پتا ہے تدلیس کیا ہوتی ہے آپ ظاہر کریں گے کہ دیکھو جی یہ ضعیف روایت پیش کرتا تھا حالانکہ یہ اللہ حدیث طالب علم صحیح حدیث پیش کر رہا ہے اللہ کے نبی کی اللہ کے نبی کی حدیث کو مان لو یہ میرے ہاتھ میں نسائی شریف ہے اس میں صاف الفاظ حضرت اللہ اللہ نے ہم, ہم کو بعض نمازوں میں سے جو کہ جاری نمازیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں سے کوئی نماز پڑھائی فکالا آپ نے فرمایا لا یکرا احد منكم اذا جهرت بالقراءه <سؤال> الا بام القران کہ لوگوں جب میں جہری قرات کر رہا ہوں یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب میں جہری قرات کر رہا ہوں میرے پیچھے کچھ نہ پڑھنا لا یقران احد منكم اذا جهرتوا الا بام القران جب میں جہری قرات کر رہا ہوں تو میرے پیچھے اور کچھ نہ پڑھو مگر قران کی ماں پڑھو کیونکہ قرآن کی ماں سورۃ فاتحہ ایسی سورۃ ہے نسائی شریف نسائی مسلم ہیں کو ہاں جائے اور او بی فاتحہ تل کتاب احمد میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو جب امام قرآن کر رہا ہوتا ہے تو صحابہ نے کہا ہاں اے اللہ رسول ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں کہا اللہ فلات فالو آپ نے فرمایا کہ ناں میرے پیچھے نہ پڑھو اللہ ان یکرا آہدوکم بعمل کتاب مگر میرے پیچھے قرآن کی ماں پڑا کرو ایک سو چودہ سورتوں میں سے کوئی ایک سورت نہیں پڑھنی نسان نہیں پڑھنی عالم رانی پڑنی سورہ فاتحہ پڑھنی رسول کریم حضرت انس کی روایت مولوی صاحب نے پیش کی اس میں میں نے کہا کہ ابو کلابہ اس کو یہ اتنے صحابہ کا شاگرد ہے فلاں ہے یہ اپنی جگہ پر بات مسلم ہے بات یہ ہے اس پر میزان الاعتدال صفحہ چار سو چھبیس جلدو سیار و نبالا اس کے اندر موجود ہے کہ صاحب و تدلیس کی یہ راوی مدلسط خالد یہ جو ہے صاحب و تدلیس ہے اور دوسرا میں نے کہا یہ میرے پاس موجود ہے جی کتاب القرطے کی 74 چوہتر پچہتر میں کا سرا اسنادہ جماعت یہ جو ہے اصل ہے ہاں نبی کلابہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک سے حضرت انس روایت نہیں کرتا ابو کلابہ جس کی رسول پاک سے ملاقات ہی کوئی نہیں رسول پاک سے ملاقات ہی کوئی نہیں وہ روایت کر رہا ہے تو وہ روایت صحیح نہیں ہوگی مرسل ہوگی اور یہ مرسل بیان کرنے والے کون حماد بن زید ایک حماد بن سلمہ دو عبدالوارس بن سعید تین اور اسماعیل بن علیہ چار صفیان بن اوینا پانچ اور یہ بیان سر کرتے ہیں اور اے قبد بن عبد اللہ ابن امر الرقی جو ہے ان کے خلاف جو ربما اخطا جو خطا کار تھا اس کی خطا ہے خطا تو یہ روایت ضعیف ہے خطا پر مبنی ہے مولوی صاحب ہمت ہے تو اس کو صحیح ثابت کرو اور دوسری جو روایت اپ نے پیش کی ہے حضرات اعزاز جہر تو نسائی والی اس میں نافع راوی مجهول ہے نافع راوی مجهول لا يعرف له کیا نام لا یورفو بغیر حاضل حدیث میزان الیتدال صفحہ چار سو بیالیس دو سو بیالیس جلد نمبر چار امام زابی فرماتے ہیں لا یورفو بغیر حاضل حدیث لا ہوا فی کتاب البخاری و ابن ابی حاتم یہ ابن ابی حاتم کی کتاب میں بخاری کی کتاب میں کسی جگہ پر اسوائے اس حدیث کی یہ مجھول راوی ہے اور مجھولوں کی روایت کبھی صحیح نہیں ہوا کرتی مجھول راوی ہے مجھول مولی صاحب باسلت باسنت صحیح اور سری موصول طریق یہ کوئی بھی موجود نہیں ہے آپ کے پاس اگر ہمت ہے تو کوئی باسنت صحیح صحیح کر کے روایت پیش کرو موصول آپ کے پاس کوئی بھی طریقہ نہیں ہے یہ آخر میں آپ نے یہ کون سی کتاب کا حوالہ دیا تھا جی یہی نافے والا نا اچھا او! اور تو نہیں اس وہ میں اچھا جی میں اور گلا نہیں کر رہا ایسی اچھا جی یہ نافے مجہول ہے نافے نافے مجہول ہے اور نافے ہے بھی کا کوئی نافے کا کوئی بھی مطابے موجود نہیں ہے جو الفاظ بھی اے نہیں متن بھی سند بھی اسی طرح ہو اس طرح کوئی بھی نہیں ہے یہ اس کے ساتھ اب میں میں نے جو پیش کیا تھا آپ کے سامنے پہلے نمبر پہ اللہ کے قرآن سے اس کے لیے دیکھو اب میں نے پیش کیا شان نزول صحابی سے اس کے برعکس انہوں نے جی فلام وولوی کہتا ہے اتنے شان نزول اتنے شان نزول اتنے شان نظول میں نے اس وقت کہا تھا کہ جو میں پیش کر رہا ہوں ایک تو سہائے ستہ کا امام رسول پاک کی تفسیر کے مطابق اس کو مقتدیوں کے لیے بنا رہا ہے گو کہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ امام پڑے گا اور مقتدیوں تمہیں حکم ہے چپ رہنے کا اب رسول پاک کی تشریح اس حدیث کے لیے اور پھر صحابی عبداللہ بن مسعود کا میں نے کتاب للبے کی سے پیش کیا تھا شان نزول کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کس کے لیے ہے یہ اس کا تعلق ہے مقتدی کے لیے اور مقتدیوں کو اللہ پاک نے حکم دیا ہے چپ رہنے کہ انست للقرآن قرآن القما امرتا قما امرتا او اور اسی طرح اجماع ہے امام احمد کہتی ہیں کے نزول فی الصلاة پر اجماع ہے نزول فی الصلاة پر اجبا ہے اس کے ساتھ پھر میں نے مختلف حدیثیں پیش کی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتی ہے کہ امام کا وظیفہ ہے غیر المغذوب علیم والذالین پڑھنا مقتدی کا کام ہے آمین کہنا مقتدی کا کام ہے آمین کہنا مقتدی فاتحہ کے پڑھنے میں شریک نہیں ہو سکتا اور اس کے ساتھ میں نے حضرت ابو بکرا رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پیش کی جس کے اندر سا موجود ہے فاتحہ نہیں پڑھی ہے رکوع میں آکے کے وہ شامل ہوئے ہیں اچھا میں تو پہلے ہی شروع ہو گیا شاید سمجھ کیا اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے خیر ہے چلو کوئی نہیں رکو رکو کے اندر شامل ہوئے ہیں اور رکو کے اندر شامل ہو ہوئے تو یقیناً فاتحہ ان کی رہ گئی اور رسول پاک نے فرمایا کہ تجھے نماز کے لوٹانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے فاتحہ کے پڑھنے کے بغیر بھی نماز ہو گئی ہے ہو گئی ہے حضرت ابو بکر شریف سے میں نے پیش کی اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کتاب القراد ہاں امام کے پیچھے ہو تو پھر فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے پھر نماز خداج نہیں ہے ناقص نہیں ہے پھر نبی پڑھے تو نماز ہو جائے گی آگے اس کے بعد شیخ ابو بکر ایک امتی کا ایک کال ہے ایک کال میں نے انہیں کہا اس کو دلیل تم پیش کرو اس کو ثابت کرو میرا کام ہے اس کو صحیح ثابت کرنا اب تک اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس کو صحیح صحیح ثابت نہیں کر سکے اس رابی کو خصوصاً میں نے کہا پھر یہ راوی عبدالرحمٰن ابن اس حق مدن ہے استادوں اور شاگردوں کے ملانے سے مدن ثابت ہوتا ہے واسطی ثابت کوئی نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلم شریف سے وہ ارشاد میں نقل کیا کہ رسول پاک نے فرمایا اعزاز تو کہ امام پڑھے گا مقتدی و تمہارا کام ہے چپ رہنا چپ رہنا اور وہاں پہ امام مسلم رحمت اللہ تعالی علی نے اس کے صحیح ہونے کا فتوہ دیا بلکہ یہاں تک فرمایا کہ انما وزا تو ہا ہونا ما اجمعو علیہ یہاں میں نے وہ حدیثیں ذکر کی ہیں جن حدیثوں کے صحیح ہونے پر اجماع ہے گویا کہ یہ ازا قراف انسی تو اس حدیث کے صحیح ہونے پر امام مسلم بتاتے ہیں کہ اس کے صحیح ہونے پر اجماع ہے اس کے صحیح ہونے پر قرآن بھی اللہ کے فضل سے کرم سے ہمارے ساتھ اس قرآن کا شان نزول اجماع سے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ صحابہ کا شان نزول ہمارے ساتھ اس کے برقص باسنت صحیح جو انہوں نے کہا تا جی کافر شور مچاتے تھے میں نے انہوں کو کہا تھا لاؤ باسنت صحیح باسنت صحیح کسی ایک صحابی نے کہا ہو کہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ کافر شور ڈالتے تھے اور اللہ پاک نے ان کافروں کو خاموش کرانے کے لیے یہ آیت و ہے hey, ثابت کرو ثابت کرنا تمہارا کام ہے تمہارے مذہب کو قبول کرنا ہمارا کام ہے پر اخیر میں بھی کہتا ہوں نہ, خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں اب تک بھی آزمائے ہیں انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے دیکھیں گے اب تک کوئی اہل حدیث مولوی ایسا ہمارے سامنے نہیں آیا جسے کچھ پڑھنا آتا ہو جو کوئی بات کرنے کا سلیقہ رکھتا ہو کوئی دلیل دینے کا سلیقہ رکھتا ہو اور اپنے مذہب پر کوئی حدیث پیش کر سکے حدیث صحیح ہو ہو اب تک کوئی یہ حدیث نہ پیش کر سکا ہے اور انشاء اللہ قیامت کوئی پیش نہ کر سکے گا انشاءاللہ اللہ ان اللہ آپ دیکھیں گے جب تک زندہ رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے کا موقف قرآن سے بھی ثابت ہنفیہ کا موقف حدیث سے بھی ثابت لیکن ان کے پاس نہ اللہ کا قرآن ہے نہ ان کے پاس رسول اللہ کا فرمان ہے اور رسول اللہ کے فرمان کی بجائے آج وہ کیا کہتے ہیں جی فلاح مولوی کی آخائے فلاں مولوی کی آخائے فلانے مولوی کیا کہ ولے ولے آگے آگے کال اللہ کال رسول آج کالا فلان مولوی کالا فلان مولوی اور مولوی صاحب او پیغمبر کریم کے ارشاد کے مقابل ایک مولوی نہیں ہزاروں مولویوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں اور پیغمبر کا صحیح سنہ سے صاحب درشاد کبھی غلط نہیں ہو سکتا سے پہلے کوئی جو بعد میں میں نے نسائی شریف سے حدیث بیان کی حضرت اباضہ بن سامد رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یکرا احد منکم ازاج هر دو الا بالقران کہ جب میں جہری قرات کر رہا ہوں تو میرے پیچھے اور کچھ نہ پڑھنا مگر قران کی ماں یہ حدیث نسائی شریف سے پیش کی مولانا صاحب نے فرمایا ہے کہ اس میں راوی ہے نافے جو کہ مجہول ہے تو سن لو نافع بن محمود یہ میرے پاس کاشف ہے اس میں لکھا ہے محمود کے بارے میں پاؤ شور نہ ڈالو بھائی नहीं नहीं, नहीं नहीं बाद नहीं जो आपने कहा है उसका जवाब में दे सकता हूँ ये असूल की बात है क्यों चलो ठीक है चलो बाद नहीं, नहीं जो जो जवाब जो उन्होंने मैं चाहता था کہ آپ نے نافع بن محمود پر جرا کرتے ہوئے کہا کہ یہ مشہور ہے میں بتانا چاہتا تھا کہ یہ مشہور نہیں ہے یہ معروف راوی ہے اور سکھا راوی ہے بیٹھ جائے آپ نا نہ نا صدر, ہیں. صدر ہیں نا. کیوں نہیں ہے شعر آب شعر آب شعر سے ہیں؟ خموش, خموش بھائی منٹ میں انشاءاللہ گفتگو کو سمیٹتا ہوں میں نے الحمد للہ فخر قرآن آپ یوں کھڑے ہوئے اچھا بیٹھ جانے نہیں ہوتی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بڑھ جائیں میں جانتا ہوں تم کو کہ تم شور ڈالنا چاہتے ہو میں نے اسی لئے پہلے کہا تھا جو شورٹ ڈالے گا اس کو جھوٹا سمجھ جا سمجھا جائے گا اس کی شکست ہوگی میں نے قرآن پاک کی عید فقرہ امات یسرہ من القرآن پیش کی اور اس کے ساتھ تمہاری کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو عید ہے فقرہ امات یسرہ من القرآن اس کے بارے میں آپ کے بزرگوں میں لکھا ہے فَالْعَوَّلُوْا اِنَّ الْعَوَّلَ یہاں خموش نہیں ہوتے فَاِنَّ الْعَوَّلَ ہی۔ پانچ منٹ بیٹھ جانا سناؤ قرآن کی, کی فکر جس کے بارے میں کی کتابوں سے دیا ہی کہ یہ مولوی مولوی کہ نبی کے فرمان کے سامنے چھوڑ دیا ہے. مان گئے آج اپنے کو بھی چھوڑنا پڑے گا نبی کی حدیث کی موجودگی میں یہی مسئلہ کی قبول کیا اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کی پیش قرضہ روایت وجہہ قران کے بارے میں اعتراضات ہے جس کا ایک کبھی اپ نے جواب نہیں دیا میں نے پوچھا امام جماعت کرا رہا ہے پیچھے ایک आदमी اتا ہے آیا وہ اللہ اکبر کہے یا نہ کہے تو اگر تکبیر تحریمہ کہے گا اس کی نماز اپ کے نزدیک نہیں ہوگی کیونکہ وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے اور اگر اللہ اکبر نہیں کہے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کا جواب اپ نے دیا کوئی جواب نہیں دیا میں نے کہا کہ اپ کے امام الکلام میں عبدالحی لکھنوی نے لکھا کہ اس کے چھ سات شان نزول اقوال پیش کیے جاتے ہیں اور جب مختلف اقوال آ جائیں کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے تو پھر دو کال آ جانے کے بعد دو قول متارض آ جانے کے بعد ان کا کوئی اعتبار نہیں رہتا یہ اپ کے مولانا سرفراز خان صاحب نے لکھا اس کا بھی اپ نے جواب نہیں دیا میں نے میں نے بخاری مسلم اور نسائی کے حوالے سے ثابت کیا کہ اللہ کے نبی پر یہ ایت وایذا قران نازل ہوئی تھی اور وایذا قران نازل ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام کے صحابہ نبی علیہ السلام کے پیچھے باتیں کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ کے صحابہ باتیں کرتے تھے باتیں کر سکتے ہیں فاتحہ کیوں نہیں سکتے بند ہوئی جب حافظات نازل ہوئی اور یہ مدینہ میں جا کر نازل ہوئی ہے لوگوں بات سمجھنے کی ہے انہوں نے ابھی تک جو روایتیں پیش کی ایک تو وائدہ قرآن, قرآن کے بارے میں اور دوسری حضرت ابو حرارا کی حدیث وحدہ کارا فان سے پیش کی میں نے کہا حضرت ہے, کہ ہے. ہے, ہے. روایت پیش کی میں نے اعتراض کیا آپ نے کوئی جواب نہ دیا پھر آپ نے روایت پیش کی عبد المان باسطی کے حوالے سے میں نے جب جرا کی میں نے کہا کہ اسی روایت کے راوی کو دیکھ لیں انہوں نے روایت بیان کرنے کے بعد جرا کی ہے آپ نے اور کتابوں کا حوالہ دیا لیکن اسی روایت پر جڑا موجود ہے وہ صحیح نہیں ہے جو بھی صحیح پیش کی وہ کون تھی قرآن کی یاد تھی لیکن امام کے پیچھے سوراف فاتح پڑھنے سے منع کوئی اس میں امام کے پیچھے سوراف کی نبی کا ذکر نہیں آئے نہ اللہ نے بتایا نہ نبی پاک صلی اللہ نے بتایا نہ صحابہ کا اپنے امام سے یہ ثابت سکے اور اس کے ساتھ آپ نے حضرت امام آمد بن حنبل کے اجماع کی بات کی ہے میں نے کہا کہ امام آمد بن حنبل کی اجماع کو پیش کرنے والو قرمزید شریف کو اٹھاؤ کہ حضرت امام آمد بن حنبل خود امام کے پیچھے سورہ الفاتحة پڑھنے کے قائل تھے پھر تم نے اجماع کی بات کیسے کر دی جبکہ وہ خود امام کے پیچھے سورہ الفاتحة پڑھنے کے قائل تھے الحمدللہ